سیکن کوئی بڑا آواز دے وہ جواب دینا لگتا ہے اللہ بڑا چھوٹا سب گرس نے آپ کو مانگ لگتا ہے سمجھ نہیں آئی ان شاء اللہ عوری گز تو اپنی بولی جی یہ آخر کیا آخر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 ولبا سے بادل ماؤ یہ سرجما بھی یاد کرنا ہے اللہ کو اللہ کو مانتا ہوں اللہ تعالی کو مانتا ہوں اللہ تعالی اللہ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 جی اودی ہوں آخان گے جو, جو بہت آ پڑھ بھائی مسلمان ہو جائے آئی ہاں